بس الرحمن الحمۃ اللہ صحمت محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام شامرین برادران خارن سب کو شمس نے سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے آج کے درس جو ہے درس نمبر دو سو چوالیس ابلگ ہیں اور ہمارے سلسلے بس جو ہے دعا نمازیں حدِ رسول اور حدِ عیمِ کے بارے میں ہیں ان میں سے نماز حدِ عیم ای تاہرین اور حجے رسول پڑھنے کے بعد دو نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھرنے کے بعد ہاں جی دس دفعہ اس دعا کو پڑھنے کا حکم ہے اور درود شریف پڑھیں اور کسی کے بعد دعات کم ہو تو دس دفعہ شریف پڑھنے کے بعد اس دعا کو ایک دفعہ کم از کم پڑھ لیں تو وہ دعا جو نماز ہد رسول اور ہدِ علم تاہرین کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھی جاتی ہے اس دعا پہ ہم پہنچے بجے اس میں سے ہاں جی ایک دراصا کو دیا تھا ہاں جی اور ابھی دوسرا در اسی دعا کی توجہ میں ہے جو کہ دس نمبر دو سو چوالیس ابلی چھ ہیں ہمیں تحرین اور ہد رسول کے بارے میں دس نمبر چھ تو دعا یہ تھا اللہ ملک الحمد ولک شکر ولک نعمت ولکل قدرت والحمد لہر رب العالمین الحمد للہ, للہ خلقن مسلم اللہ کا فرق الحمد للہ علامی کما جعلَََََََََََََََن تقی لا فاسقا یہ مبارک دعا ہے جس ميں اللہ تعالیٰ کے ہاں جى عظيم نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں ہاں جی تو اس میں یہ دو جملے توزع ہو گیا تھا اللہ ملک الحمد یہ اللہ تمام تعریفیں صرف تیرے لے ہے و شکر اور تمام شکر بھی صرف تیرے لے ہے کیوں اس لے کہ کی کیونکہ جب نعمت شکر نعمت کے عوض میں کھی جاتی ہے جب تمام نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں تو تمام شکر بھی اسی ذات کے لئے ہے ہاں جی تو تمام شکر اسی ذات کے لیے ہیں یہ واضح چیز اس لیے آئے ولک شکر اور تمام شکر تیرے لے پھر دوبارہ فرماتے ہیں اور و لکن نعمت و مجھے دوبارہ آرہ و لک الحمد و لکھ شکر و پھر و لکن نعمت نعمت جو تمام نعمتیں تیرے لے ہیں تیرے لے خاص ہے انما الفلام داخل ہو گیا نعمت پہ تو یہاں پر بھی عمومیت پہ دلالت کرتے ہیں اور لکھ جار موجود کی تقدیم اس میں حاصل کروانا دیتا ہے یعنی تمام نعمتیں تیرے لح خاص ہے یعنی اللہ ہمارے پاس جو کچھ ظاہری و باطنی نعمتیں ہیں وہ سب کے سب تیرا ہیں اور تیرا ہی عطا کردہ ہیں اور تیرے سوا کسی نے ہمیں نہیں دیا اگر ہمارے جسم کے اوپر تیرے عظیم نعمتیں آنکھ کے صورت میں کان کے صورت میں ہاتھوں کے صورت میں پیروں کے صورت میں عقل اور شعور کی صورت میں دل و دماغ کے صورت میں اور جتنے بھی جو ہے آپ کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت مند رہنے کے لیے جتنی قوتیں وزیر سرمایہ وہ سب بھی تیرا ہے اور خارج میں ہماری بقا کھلی عظیم آسمان یا عظیم, عظیم سوراج یہ چاند یہ زمین یہ آسمان یہ پہاڑ یہ دریائیں یہ پانی یہ ہوا یہ آکسیجن یہ تمام نعمتیں جو گن گن کے آپ تھک جائیں گے گن نعمتیں ختم نہیں ہوگا اللہ نے خود قرآن فرمایا وہ ان تاؤ جو نعمت اللہ اللہ بندہ اگر تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنے پہ گنتی پہ آ جائیں گے تم ہرگز گنتی نہیں کر سکتے ہاں تو اس میں کوئی شخص بنے ازاں نگرامی تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ کا تمام نعمتیں صرف تیرا ہے تیرا ہی عطا کردہ ہے لیکن جو ہے بندہ جب اس حقیقت کو ارار کرتے رہیں گے تمام نعمتیں اللہ کا ہے ہاں یہ جی تو پھر اللہ ہی سے محبت بھی کریں گے محبت بھی اللہ کے لہوگا شکر بھی اللہ کے لہوگا حمد بھی اللہ کے ہوگا جب ہمیں شکر نعمتیں محبت صاحب اللہ کے لوگا تو اعتاط و بندگی بھی اللہ ہی کے ہوگا ہاں انصاف یہ جس کا کھائے اس کا گائے ہیں جی انصاف یہ ہمارے اردو میں بھی مغولہ ہے ہاں جی تو جب تمام نعمتیں اللہ کی تو بندگی بھی اس انصاف یہ کہ بندگی بھی اسی کے کی کھے جائے ہاں اعتاط بھی اسی کے جائے وہی ربط ہے وہی مالک ہے آگے فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین دوبارہ حرماتے ہیں اسی دعا کا ایسا ہے الحمد تمام تارخیں للہ اس اللہ کے لئے ہیں ہاں جی اس واضحات واجب الوجود کے لیے جو کہ رب العالمین جوکہ عالمین کا رب ہے ہاں رب کے معنی مالک آقا سردار پرورش دینے والا تربیت کرنے والا یہ تمام معنی رب کے معنی میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ میں یہ تمام معنی پایا جاتا ہے اللہ ہمارے ہر چیز کا مالک بھی ہے آقا بھی ہے سردار بھی ہے ہمیں پرورش دینے والا بھی وہی اللہ ہیں ہر شے کو عدم سے وجود میں لائے پھر اس کو اس کے کمال تک پہنچایا ہاں جی وہ سب کوئی اللہ تعالیٰ ہے رزق دینے والا بھی وہی اللہ ہے ہاں جی رب کے یہ سارے معنی ہیں الحمد رب العالمین عالمین تمام ضویلقول موجودات یعنی فشتہ انسان جنات ان سب کو عالمین کہا جاتا ہے اور جب عالم کہا جاتا ہے تو ماشاء اللہ اللہ کے لوہ جو خوش سب کو عالم کہا جاتا ہے تو تجمہ یہ ہوا تمام تعریفیں ہنس کے وقت تجمہ ہو سکتا ہے تمام تعریفیں مخصوص ہیں پرور دگار عالمین کے لیے یہ تجمہ بھی ہو سکتی ہے تجمہ تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے کے لیے رب العالمین کے وانی جہان کے وانی ہاں تمام تعارفیں تمام جہانوں کے پالنے والے تیسرا ترجمہ ستھر ہے تمام تعارفیں مدح و سدائش اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین ہیں. تمام جہانوں کا مالک پالنے والا ترورش کرنے والا تربیت کرنے والا ہے ہاں جی یہ سارے الحمد للہ رب العالمین مزید آگے سے ہم کو بڑھاتے ہیں الحمد للہ خلق ان مسلم اللہ کافرہ ہاں جی اور تمام تاریخیں اس اللہ کے لئے ہیں جس اللہ نے مجھے مسلمان خلق کیا ہاں جی جس اللہ نے مجھے مسلمان خلق کیا الحمد للہ اللہ, اللہ تمام تاریخیں اس اللہ کے لئے خلق یعنی خلق یعنی پیدا کیا جس نے مجھے پیدا کیا مسلمان یعنی مجھے مسلمان بنایا مجھے مسلمان ماں باپ کے گھرانے میں پیدا کیا مجھے مسلمان ہونے کی توہی دے دیا بہت سے لوگ مسلمان مانگے گرانے میں پیدا ہو کے بھی کافر ہو جاتے ہیں ہاں جی وہ لوگ کافر ہو کے مسلمان ہو جاتا ہے یہ سب اللہ کی توفیف ہے اس سب سے بڑی نعمت انسان جب تک مسلمان نہ اللہ کے حکم پہ سامنے سر تسلیم خم کرنے والا نہ ہو اور کافر ہو تو اس کا انجام بہت برا ہے ہاں جی اس کا انجام جہنم ہے کل جہنم ہے سو فیصد ڈن ہے اس کے لئے اگر وہ اسلام قبول نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں نہیں آئیں گے تو بیا ہاں جی تو اس کے لیے جہنم ڈن ہے تو لہذا وہ کھلنا پھر باتی ہوگا لہذا انسان کو اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت دین اسلام کی نعمت ہے کہ اس نے آپ کو مسلمان بنایا مسلمان گرانی میں قرار دے دیا ہاں جی اس عظیم نعمت پہ اللہ کے شکر کرتے ہیں الحمدللہ اللہ الزی تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں خلق نہیں مسلمان جس نے مجھ سے مسلمان پیدا کیا اللہ کا بھن نہ کے کافر ہاں جی مسلمان جو ہے اللہ کے کس کہتے ہیں؟ اللہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم رہنے والا اس کو مسلمان کہتے ہیں ہاں جی اور کافر کیا ہے انکار کرنے والا دین الہی اللہ کے دن کے مکمل انکار یا ضروریات دین مثلا قرآن پیغمبر اسلام وغیرہ اسلام کی دوسری ضروری تعلیمات ان کا انکار کرنے والا ہاں جی نہیں ماننے والا یہ کافر ہے تو کیا ہوا تجمع سے شوالت کا ہاں جی تمام تاریخ اس اللہ کے لیے ہیں الحمد للہ اللہ اللہ کا آفر کا تجمہ ہوگا تمام تاریخ اس اللہ کے لیے جس نے مجھے مسلمان پیدا کیا اللہ کے ہر حکم بل لبے کہنے والا پین پیدا کیا مجھے بنایا مجھے نکھی کافر ہاں کافر پیدا نہیں کیا مجھے مسلمان پیدا کیا جو کہ کی اس اللہ کا لطف خاص ہے اظہار گرمی ہم خود غور کریں ہم نے مسلمان ہونے کے لیے تم نے کون سی تحقیق ہیں۔ کون سا غور و فکر کیا کچھ بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے لطف کرم سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا مسلمان ماں باپ کے ہاں گھر میں پیدا ہوا ہمیں دنیا کے کوئی ہوش ہوش نہیں ہماری ماں باپ جو ہے ہمیں جو ہے ہمارے قانون میں جس جی دن پیدا ہوا اسی دن ہی دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت پڑھتے ہیں اور اللہ اکبر کے سدا ہم سنتے ہیں لا لہ اللہ کے سدا سنتے ہیں محمد رسول اللہ کی صدا سنتے ہیں علین کے صدا سنتے ہیں نماز کی دعوت کی صدا سنتے ہیں تو کتنی عظیم نعمت ہے ہمارے لیے ہاں جی ہمیں اللہ نے مفت میں اسلام بنایا اور دین اسلام کے اندر داخل کیا تو اس کی اس عظیم اور بے نہاد نعمت پہ ہمیں اللہ کا ہمیشہ شاکر رہنا چاہیے زین نگرامی میں آگے پھر فرماتے ہیں آخری الحمد <سؤال> للہ علامہ کما جالنِ تقی اللہ فاصقہ دوبارہ پہلے اسلام اور کفر کے نعمت اس کے بعد اسلام کے اندر آنے کے بعد کچھ لوگ مسلمان تو ہے لیکن خدا کی کسیوں پر بدعمن نہیں کرتا ہے نعماز نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھتے ہیں حج نہیں کرتا تو صرف کلمہ پڑھتا ہے تو اس مسلمان کے لیے بھی جو کل خیامت میں مشکلات ہے اس کے لیے جہنم ہے جب تک اس کی گناہ بخشا نہ جائے گا دلہا نہ جائے گا اس جنت میں نہیں جائے گا کہ اللہ کے لطف کرم سے اس کو وقت دے اور فاسق جو ہے جو اللہ کے حکم سے وہ تحقیقی مقابل میں نکلا وشاخ فاسا کا ایک حرجا انتہا اللہ کی بندگی سے جو نکل گیا مسلمان تو ہے کلمہ تو پڑھتے ہیں ہاں جی کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن نماز نماز کو واجب بھی سمجھتے ہیں روزے کو واجب بھی سمجھتے ہیں حج کو واجب بھی سمجھتے ہیں لیکن نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رہتا ہے نہ حج کرتا ہے اس طرح بہت سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے میں سستی کرتا ہے غفلت سے پیش آتا ہے اسے شاد کو فاسق کہا جاتا ہے ہاں جی تو لہذا جو ہے اس عظیم نعمت پہ اللہ کا ہم شو الحمدللہ تمام تاریخ سے اللہ کے لح النامہ ہے اس کی عظیم نعمتوں کی وجہ سے ہاں جی اس کی نعمتوں پر ہاں جی کون سی جی نعمت کون سی جی وہ نعمت ہے تمام نعمتیں اسی کا ہے ظاہر بھاتِ نے سب پہلے اسلام اور کفر کی نعمت کا کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا کافر نہیں بنایا ایک نجات کا پہلا سٹیپ تو یہ کہ مسلمان ہو پھر مسلمان ہونا صرف کافی نہیں ایک متقی مسلمان ہونا ضروری ہے نجات کے لیے فاسق اسلام مسلمان کے لیے نجات نہیں ہے زیادہ یہاں پر ہاں جی چونکہ الحمدللہ آپ نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں ابھی تو آپ نے چونکہ یہ وہ نماز ہے جو حدِ رسول حد علم تاہرین کے بعد پڑھتے حدِ رسول العلم تاہرین کون پڑھتے ہیں؟ وہ لوگ جو فرش نماز پڑھتے ہیں یہ تو نوافل ہے جو فرض نواز نہیں پڑھتے وہ ناافل تو کہاں سے پڑھے گا ہاں تو یہ تو نہیں جو لوگ نوافلات پڑھتے ہیں وہ تو فرض تو چھوٹی نہیں سکتا اس سے لہٰذا جو ہے اس لیے عظیم بندہ تقی ہیں تاوا کے راستے میں ہے کما کے معنی جو ہے کما جالنی یعنی کما کے چنانچہ کیونکہ اس لے کہ یہ معنی دیتا ہے یہ کہا تعلیل ہو سکتا ہے یعنی اللہ تحمد کو بیان کر تمام تعریفیں اللہ خالی ہاں اس کی علامہ اس کی نعمتوں پر کیوں کیونکہ جو ہے اس لئے کہ جو ہے نہیں جہاں دخل کماتی کی کیونکہ اس نے مجھے قرار دیا وہ عظیم نعمت جو ہے کہ یہ ہے کیونکہ اس نے مجھے قرار دیا اس لیے کہ اس نے مجھے قرار دے دیا کیا قرار دیا تقی اللہ فاشقہ تقیق من کے تغاء سے توا اختیار کرنے والا پرہیزگار بنایا اس پاکزات نے مجھے متقی و تقین ایسی قس ایسی شخص کو ہاں ایسی شخص جو کہ تمام واجبات و فرائض پر حسب مقرور جتنا اس کی طاقت عمل کرنے والے کو منطقی کہتے ہیں اور حرام یعنی واجبات و فرائض پر اس کے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے والا سختی سے اور حرام چیز سے بھی حتی ال دور رہنے والا پرہیز کرنے والا یہ کی اصل اور بنیاد ہے زین گرامی ہاں جی ایک آدمی نماز کو نہیں پڑھتے ہیں ہاں جی واجبات کو چھوڑتے ہیں وہ متخر کہیں گے اس کو فارسک کہیں گے جو بندہ اللہ, اللہ کے واجب احکامات کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے محلوق سے تعلق رکھتے ہیں یا اللہ کے ذات سے ہاں جو واجبات کو چھوڑتے ہیں فرائض کو چھوڑتے ہیں وہ فاسق ہے اس کو متخ نہیں بولتا متخ اس بولتے ہیں جو واجبات پر سختی سے عمل کرے اور حرام چیزوں سے سختی سے بچے یہ منتخی ہونے کے لیے تنوع کا پہلا سٹیج ہے جذین گرامی اس میں یار کو زیمِ لکھو رکھو بہت سے لوگ بظاہر جو ہیں بڑے صدقہ دینے والے ہوتے ہیں مستحبات لیکن واجب صدقہ درخواست نہیں دیتے ہاں اپنی ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے بھی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہاں جی ہاں واجب حقوق کا ادا نہیں کرتے, ہاں کرتے ہاں مستحبات کا اس کو بڑا شوق ہے ایسے مستحبات کا کو کوئی فائدہ نہیں ہے حضین گرامی پہلے واجبات تو صحیح کرو جہاں اوپر جو ہے مداری ہیں ہے اور پھر حرام چیزوں سختی سے بچو پھر مستحبات اور مقروحات کے دارے میں پھر مستحبات میں آ جاؤ جتنا آپ بجا سکتے ہیں بچو مقروحات سے اشتناب بلکہ مستحبات اور مقروحات, مقروحات کا درجہ اس کے بعد آتا ہے جی بہت, بہت کے بنیاد تو واجبات اور محرمات ہے واجبات پر عمل کرنا محرمات سے بچنا جی اور مستحبات جب کہ اس کا جو ہے مغروہات کے درجہ اس کے بعد آتا ہے مشتبہ جتنا زیادہ انجام دیتے جائیں گے اور مقروحات سے جتنا پرہیز کرتے جائیں گے آپ کے مقام کو مزید چار چن لگے گا لیکن اگر کوئی مصطبات تو خوب انجام دے دیں لیکن ترک واجبات اور ارتقا محرمات کرتے رہیں تو یہ شغل ہرگز متقی نہیں یہ مقامی تواعط سے خوشوں دور ہے گرہ میں فواس قان کا معنی کیا ہے فسقہ یفس و فسوقن ہاں ہیں جی؟ گمراہ ہونا لغت میں رائے حق سے انحراف کرنا یہ معنی ہے کہ گمراہ رائے حق سے انحراف تو اللہ اطاعت بندگی سے آؤٹ المنج میں لکھا ہے کا ایک ہر جہ اللہ کی بندگی سے جو نکل چکا ہے اس کو فاصل بن سک تو اب اس دعا کا مجموعی تجمعیوں کا آخری سکا تمام تعریفیں ہاں جی اللہ اس اللہ کے لئے جس اس کے عظیم نعمتوں کی وجہ سے جس میں سے اہم اور معنوی عظیم نعمت ہاں جی یعنی اس عظیم نعمت چنانچہ اس نے ہمیں متقی پر بنایا اور فاسق و گناہگار گمراہ اور رائے حق سے انحراف کرنے والا نہیں بنایا لہذا جو ہے اے اللہ اللہ ہم سب اس عظیم شکرانے پر جو ہے مشتمل دعا کو قبول فرما اے اللہ ہم سب سے اس عظیم شکرانے پر مشتمل دعا کو قبول فرما ہم آخر میں دعا کرتے اللہ ہم سب کو ان عظیم دعاؤں کو دل و جان سے پڑھتے رہنے کی توفیق عطاف الما کتنا ہی جامع اور خوبصورت دعا ہے جس میں ظاہری نعمتوں کا بھی شکر ادا کیا اللہ کی حمد بھی کر رہے ہیں شکر بھی کر رہے ہیں نعمتوں کا اقرار بھی کریں ان میں سے اہم ترین نعمت اسلام کا ذکر کر رہے ہیں اس پر اللہ کی حمد کر لیں اور تغاہ کا جو عظیم نعمت ہے اس کے بعد اس کا اللہ کا شکر کریں اور کافر اور فاسق سے ہاں جی جو کہ اسلام اور کے خلافہر اور طاوا کے خلاف فق ہے ان شاء اللہ کے ظلم میں پناہ مان تو یہ نہایت ہی جامع دعا دین گرم ان دعاؤں کو پڑھتے رہنے کی کوشش کریں اللہ ہم سب کو ان دعاؤں کو پڑھتے رہنے کی توفیق